امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 160 حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے برادر بنی اسد تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے تو اب دریافت کیا ہے تو جان لو کہ ان لوگوں نے اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ و قرابت بھی قوی تھا ان کی یہ خودغرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل یہ مصرہ پڑھا چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو کہ جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا تھا اب تو اس مصیبت کو دیکھو کہ جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے مجھے تو اس پر زمانے نے رلانے کے بعد ہسایا ہے اور زمانے کی موجود روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بے را رویوں کو بڑھا دیا ہے کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا نور بجھانا چاہا اور اس کے سر چشمہ ہدایت کے فوارے بند کرنے کے درپے ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کی اگر اس میں ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر ان پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے